شان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمن ڈلوا دے شراب اور جوئے میں اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے تو کیا تم باز آئے